رزيم بسم الله الرحمن الرحيم وانطاذ اليوم أيها المجلمون أَلَمْ أَحَدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ آتَمَ اللَّهُ كُبَّ السَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم ہر قسم کی تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وقد لا شریک نائق ہے کہ جس نے اپنی مہربانی اور اپنے فضل و کرم نہ سانوں سانستان تو بھی آگ فرما دیتا ہے اور دشمنا بھی اطلاع بھی دے ہے دی خوش نصیبی ہوے گی کہ اکی اگر اپنے دوستان اور دشمنوں اندر فرق کر اور ایک انسان کی بدبختی اور بدنسیبی ہے کہ جانا اللہ نے دوست کرار دے وہ دشمن سمجھتا رہے اللہ نے دشمن قرار دیتا ہے دنوں دوست بنائی رکھے اللہ سان توفیق عطا فرماوے کہ ابھی دوستوں دوست سمجھیے دشمنوں دشمن سمجھیے اللہ دی ہدایات کی روشنی اندر اور اللہ دے فرامین دی روشنی اندر اسی دوستانو دوست اور دشمنانو دشمن سمجھتے رہے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علاقین خلیدہی فلینظر احدکم من یخالل دوست کی گل مننی اور گلنی بات بالکل واضح ہے دوستی قائم ہی اسی صورت اندر رہ سکتی ہے کہ دوست کی بات مننی جائے جب کسی دوست کی دوستی بات نہیں مننی جائے گی ظاہر ناراضگی شروع ہو جائے گی اور وہ او ناراضگی دوستی بے ختم ہو پہنچ سکتی فرمایا فل جس ویلے کوئی دوست بنا لگو تے سوچ سمجھ کے بنایا کرو کہ اے دی دوستی منو جنت دی طرف لے جائے گی یا جہنم تک پہنچا یہ بات بڑی ضروری ہے اکثر دوستیاں اکثر محبت قیامت کے دن دشمنی اندر بدل جانے اللہ آبک اللہ فرما دینے اس دن دوست دشمن بن جان ہاں ال المتقون اللہ دے نیک اور متقی بندیاں دی دوستی قائم رہ گی او دشمنی اندر نہیں بدل گی اللہ سانو ایسے ہی بندے دوست بنان دی بنافی کتاب سا سبق چل رہا سی قیامت دے دن لوگ مارے مارے پھرتے ہون گے کوئی پناہ گاہ نہیں مل رہی ہوئے گی کوئی سہارا نہیں مل رہا ہو فیصلہ کیتا جائے گا کہ کوئی سفارشی تلاش کریے کوئی ایسی شخصیت اور ایسی ہستی لبھیے جیڑی اللہ کی بارگاہ اندر جا کے سارے متعلق کچھ کہہ سکے ساری کوئی گزارش پیش کر سکے گزشتہ چونے سا سبق اس مقام تک پہنچا سی کہ سب تو پہلے نمبر حضرت آدم علیہ اسلام بے بارے سوچ وچار کیا جائے وہ سدے امجد ہیں سارے باپ دادا ہیں سب تو پہلے انسان اور سب تو پہلے اللہ دے نبی ہیں علیہ السلام. اللہ دے ہاں انہوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے سے حضرت آدم علیہ السلام نو تلاش کر کے انہوں کی خدمت اندر انہ دی اولاد یہ گزارش کرے گی کہ ابا جان اللہ کی بارگاہ سفارش کرو ساری طرفو گزارش کرو اللہ سن اس تکلیف اور مصیبت تو نجات دے بات سنن تو بعد حضرت آدم علیہ السلام معذرت خانہ انداز اندر فرمان گے میرے بیٹو اے میری اولاد میں اللہ کی بارگاہ ادر تھی سفارش نہیں کر سکتا تتا ہے کہ مینو جنت چ نکلنا پیا میری اپنی ایک بھول کی وجہ ہن اللہ کی بارگاہ ادر جاندیا شرم آ جی ہے کہ میں کس طرح جاواں جا سامنے ہونا کا بھور کل چلے جاؤ میں نہیں, جا سکتا، میں تو سے فارش نہیں کر سکتا۔ پھر فرض کیتی گئی تھی کہ او تو واپس لوٹے گی اولاد پھر اس مصیبت اور تکلیف کا سامنا دوبارہ اے رائے قائم ہوئے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی خدمت اندر حاضر ہوئیے انہوں جا کے کہیے مگر او بھی اپنا عذر پیش کر دیوں ہے ہم فرما دیں ہونا کا اگھابو الہ غیری میں نہیں جا سکتا اللہ کے سامنے تو ہڈی سفارش نہیں کر سکتا کسی اور کے پاس چلے جائے او تھو بھی مایوسی بسامنا کرن تو بعد تکلیف مصیبت بدستور جاری ہے پھر سوچو بچار تو بعد ای فیصلہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے پاس چلیے وہ خلیل اللہ ہیں انہوں دیا بڑی قربانیاں ہیں اللہ نے انہوں کے بڑے امتحان لائے اور خود اعلان فرمایا کہ میں ابراہیم بڑا آزمایا بڑے مشکل مقامات تو گزاریا لیکن ابراہیم ہر امتحان ساری بات کے سامنے بھی جا کے اس طرح کیتیاں جانگیاں مگر وہ بھی آخر یہ جواب دے دیں گے ہبو علا گئی لفظ تو ہونا ہور دے پاس چلے جاؤ میں نہیں جا سکتا اللہ کے سامنے تی سفارش کروں اتو تک سا سبق پہنچ چکا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی جس ویلے جواب دے دیں گے ایک عجیب قسم کی مایوسی تاری ہو جائے گی یہ آوازاں ہو گیا کہ دیکھو جی کوئی بھی ساری سفارش کرنے واسطے تیار نہیں کوئی بھی اللہ کی بارگاہ اندر جان واسے تیار نہیں پھر سوچو بچار شروع ہو جائے حت کے حضرت موسا علیہ السلام کا نام سامنے آئے گا انہوں کا نام تجویز گا کہ موسا وہ پیغمبر ہیں علیہ السلام جنہ کا لقب ہے کلیم اللہ اللہ نے قرآن مجید اندر انہوں نے بارے اندر فرمایا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى اللہ نے براہ راست موسا نال گلا بہت بڑی بات ہے بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی ذریعے اللہ نے موسا علیہ السلام اے شرف بخشیا کہ ہم کلام ہوئے دی. حضرت موسا علیہ اسلام کی سنت اندر حاضر ہو کے آدم علیہ اسلام کی اولاد منت سماجت کرنا شروع کر دے دی کہ حضرت دیکھو کن تکلیف ہے کن مصیبت ہے کنی پریشانی ہے گرمی اپنے پورے عروج سے ہے کوئی سایہ نہیں پیاس لگی ہوئی ہے پانی کا کوئی بندوبست نہیں کتنے پانی نہیں نظر آتا کہ اے پی سکیے مادردات بڑا ہنگا اور ننگے ہیں سب <تصفح> <العزو> جس ویل ان سامنے یہ سارا کیتیاں جان گیاں کہ تسی چل کے اللہ کی اندر سفارش کرو ساری گزارش اللہ کے سامنے پیش کرو اللہ نے تعین بڑا مقام اور مرتبہ دیتا ہے تسی اللہ کے ایک ال العظم پیغمبر ہو علیہ السلام اللہ نے تو انو رسالت اور نبوت بڑے عجیب انداز اندر عطا فرمائی پرمائی علیہ السلام تے سے اگ لاستے نکلے ہوئے ہیں بیوی نو نٹھا دردی دا موسم ہے بارش ہو رہی ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے دونوں سردی ٹھر رہے ہیں بیوی نو کیا تھی اچھے بیٹھو سفر کا معاملہ ہے رات پی چکی ہے فرمایا او سامنے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگ جل رہی ہے میں <سلام> اتے جانا کوشش کراگا کہ انہیں کو اگ لے کے آواں تاکہ اُنو جلائیے اور اسی ابھی سر سردی دور کر سکیے لا اللہ اگ تاپ سکیے سیک سکیے تے جے انہوں نے مجھے اگ نہ دتی کم از کم رستہ تے میں پوچھ آواں کہ اصل جانا کدھر تے رستہ بھی پتا نہیں کیونکہ اٹھ دس سال پہلے میں تے دوڑتا ہوا اتو کتوں گزر گیا بیوی بٹھا کے اگ کی تلاش اندر نکلے ہوئے اور اللہ دی شان اے ہے موسا اگ لگتا لگتا پھرتا ہے اگ کی تلاش اندر نکلے ہوئے علیہ السلام کہ اللہ انتظار فرما رہے کہ کدو اتنے پہنچے کدو میں گوبر جس ویلے پہاڑ کے قریب گئے جی روشنی محسوس کی تھی آواز آنگی علی تو موسا تڑی پاک اور مقدس جگہ تہ پہنچ گئے جتیاں اتار کے پھر اگے آ علیک اپنی میںب چن لیا ہے ذرا ہوں غور نال توجہ نال تے ہوش نال سنی تینو پیغام کی ملتا ہے اور پیغام ملد ہے لا الہ الا انا اننی انا موسا اگ کوئی نہیں تی روشنی اور چمک دیکھی سی وہ اگ بھی نہیں سی وہ تیرے رب دا ایک نور سی کرن اور تجلی تحسوس کی سارا منظر انہوں کے سامنے بیان کر کے کہ اللہ نے تو بلا کے کس طرح نگمت نل سرفرازیا اللہ ہم کلام ہوئے اللہ نے بڑا مقام اور درجہ رکھا ہے تھی چل کے ساری سفارش کرو اللہ کی واردہ اندر گزارش کرو لیکن موسا علیہ اسلام بھی فرمان دے کہ یہ بات سارے ٹھیک نے کہ آس اسی اے اپنے پیغمبر کو اتر والی کتاباں اندر نہیں پڑھیا اور سنیا کہ میرے کو ایک آدمی قتل ہو گیا موسا علیہ اسلام کو قتل ہو گیا سی. قصہ یہ ہے کہ مصر اندر حضرت موسا علیہ السلام جس ویلے پراؤن دے محل اندر پل بڑھ کے جوان ہوئے <coughs> ایک دن جا رہے ہیں ایک آدمی انبیلے کا ایک فراؤن کے قبیلے کا ایک سبتی اور ایک کبتی دونوں آپس اندر لڑ رہے ہیں جگڑ رہے موسا علیہ اسلام قریب تو گزرے جہا یہاں نے قبیلے نل تعلق رکھتا سنا آدمی انہیں آواز دیتی موسا میری مدد کرو موسا میرا ساتھ دیو اے آدمی میرے نال لڑ رہا ہے چل رہا طبیعت بڑی چشیلی سوسا علیہ السلام جس ویلے اے آواز سنی اگے بڑھے بغیر کسے ارادے دے بغیر کسے نیت دے پھر آن کے قبیلے کا جڑا آدمی قرآن دے الفاظ نے موسا علیہ علی اسلام نے جا کے ایک ایسا مکہ ماریا اس شخص نو انو نسی ایسی جگہ تے لگ گیا کہ انہیں دوسرا سا ہی نہیں دیا لیا فکا زاڑ <عَلَئی> ہو گیا ہی مر گیا کروں کوئی ارادہ لے کے نہیں سر نکلے کہ اچھ بندہ مارنا ہے. جس وی آواز دیتی ہے مدد واسطے ادو بھی کوئی نیت نہیں سی کہ یہ جا لیا یہ پاک آ رہے اتفاق مکا وہ لگ گیا عمر گیا اللہ نے خود فرمایا ہے اتفاق ایسا ہو گیا شیطان نے گسا دلا دیا موسا علیہ السلام نے انہوں نے مقام مکہ دیتا اور بندہ مر گیا جس ویلے وہ مر گیا ان دونوں فکر پہ گیا موسا علیہ السلام نے بھی جنوں چھڑان گئے سن ان بھی وہ لاش چڈ کے دوڑ گئے خبر جس ویلے ہرون تک پہنچی کہ انہیں کیا قاتل تلاش کرو ہوں ذرا دیکھو جھوٹے ربا کے کارن ایک پاسو دعویٰ اے ہے آنا رب کو مل آ میں تھا سب تو وڈا رب ہاں میرے تو وڈا وا کوئی رب ہے ہی نہیں دوسرے پاسے کرتوت یہ ہے کہ اپنے قبیلے کا ایک بندہ قتل ہو گیا کہ وہ قاتل دا نہیں پتا کنے مارے یہ ہے رب دی کرتوت قاتل تلاش کرو بڑی کوشش کی گئی لیکن کوئی گل نہیں بنی کئی دن گزر گئے اکاق وہ شخص جن چھڑایا تھی کی مدد واسطے گئے سن موسا علیہ السلام وہ او کسی ہودمی جھگڑ رہا سی موسا علیہ السلام اسلام گزرے جس ویسے دیکھا کہ یہ پھر لڑ رہا ہے پھر جھگڑ رہا ہے کوئی ایسی بات ہی نہ ہو جائے او در رخ موڑیا کہ یہاں کا بیچ بچاؤ کر دیا چھڑا دیاں تے او آدمی جن چڑایا زبان چو یہ الفاظ نکل گئے موسا سہی میری ہن بات وہ زبان چو ایسی نکل گئی کہ ایک اکتا حل ہو گیا تلاش جاری تھی کہ قاتل کون ہے انعام مقرر کر دیتے گئے سن کہ جڑا قاتل نو پکڑے گا جڑا یہ دے گا وہاں انعام ملے گا جڑی دور لگا دی جا کے آن کو دس دس دن والا بندہ موسا نے مارا سر پھر آن نے اس ویل حکم نامہ جاری کر دیا کہ موسا جیت بھی ہے جس حال اندر ہے انہوں پکڑ لیا دربار سی سی لیا گرفتار کرو تے موسیٰ علیہ السلام مل پہنچیا آ کے کہ نل مالا آیا اتنا روح نہ موسیٰ یہ پتہ چل گیا نو نو بندہ دن والا تو قتل کیتا سی, تیرے کلو مریا سی, تیری گرفتاری جاری کر دیتے نے اور نتیجہ اے نکلے گا کہ تین کے ساتھ اندر قتل کر دیا جائے گا میں تیرا خیر خاں اور حمدر جی جن جلدی ہو سکے نکل کے کتے نس جا بچ جا دوڑ موسا والے اسلام کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہا کی ہو رہا ہے گھروں نکلے اور دوڑنا شروع کر دیا دوڑتے گئے دوڑتے گئے ہتھ کہ دور جا کے ایک آبادی کے قریب پہنچے انہوں نے پتا ہی نہیں کہ میں کتھے پہنچ گیا درخت دیکھے سایہ دار اتنے آ کے بیٹھ گئے درختوں کے قریب ہی ایک ایسا چشمہ سی جتوں لوگ اپنے جانوروں پانی پلا رہے لوگ آ رہے نے چشمے تو پانی پلا رہے نے جان لگیا جسے پانی پلا لیں جانوروں تین چار آدمی ایک پتھر چکتے ہیں تو وہ چشمے کے منہ جس طرح ٹکنا چاہیے کسی چیز سے ٹکنا رکھ دیں علیہ السلام دیکھ رہے نے سارا ایسے ہی طرح دیکھیا دو نوجوان لڑکیاں دو بچیاں آئی اپنی بکریاں لینے چشمے ہوں وہ پتھر چک نہیں سکون بڑا وزنی ہے کئی بند مل کے چکتے لوگ جانور بچیا کچیا پانی جا چشمے نے چٹنا پینا شروع کر دیا موسا علیہ السلام نے دیکھا اٹھے جا کے کلیا نے جہاں کئی بندے پتھر دے سن کلیا نے ہی چکیا ان پاسے رکھ دیا اور چشمے پانی کھ کے انہوں بکریاں بنا دیا پلا کے پانی پتھر پھر چکیا سے چشمے نے منہ رکھ دیکھ ہیں دیکھیں سارا کچھ جس بکریاں نو پانی پلا دکر سن بیٹیاں حضرت علیہ السلام۔ بیٹا کوئی نہیں بیٹیاں اور اے ہی اللہ دی شان ہے او دا قرآن اندر فرمان ہے یہ بولے میں یشاسا و یا بولے میں یشا ذکور او یو زب ہوں ظکرانوی بولے میں یشاسا فرمایا جنو اسی چاہیے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیں وا بولے يَشَاءُ جن کو چاہیے بیٹے ہی بیٹے دے دے حضرت شاعب نیٹیاں دیا ہوئی نے حضرت یاقوب نے بیٹے ہی بیٹے دے ہوئے بیٹی کوئی فرمایا جنو چاہیے ملا کے دے دئیے بیٹے بھی دے دئیے بیٹیاں بھی دے, دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں بھی دیا بیٹے بھی دیتے دے وئی اشام کہ جنوں چاہیے کچھ بھی نہ دیئے نہ بیٹا دیئے نہ بیٹی دیئے یہ سراسر اختیار اللہ کے کبر اندر ہے چاہے لوگ قبر متھیے رگڑ کے پھرتے نا اولاد لین واسطے ان کو منگتے فرتے جڑے نہ سنتے ہیں نہ کوئی جب دےتے ہیں نہ اپنا پہلو بدل سکتے ہیں مرن تو بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے جی قبر سے جا کے ہلاک منگتے ہیں جس ویلے وہ مریا تھی وہ استنجا وہ مریضاں نے کرایا تھی جی کرایا ہوا اینی غیرت والا شرم والا اگر وہ پیر سی استنجا جہاپ کر لیں گا وہ بھی مریدوں نے کرایا اگر کرایا تو جس ویلے وہ مٹی پا دیتی وہی قبر بن گئی اسے گنبد بن گیا اس ویسے انہیں سب کچھ دینا شروع کر دیا یہ استعمال ہی نہیں کرتے ایک جانور تے انسان اندر اللہ نے فرق ہی یہ رکھا کہ انسان نو سوچن سمجھ والا بنایا ہے جانور اندر یہ چیز موجود نہیں مول محمد سی نے کہ واسطے لاستے تے نک رگڑا پھرنا بارہ بارہ کتورے لی پھر انہوں نے کتنے جا کے چڑھاوا چڑھایا یہ سب کچھ میرے اللہ کے اختیار اندر ہے یا بولے ما یشا تھا وہاں بولے ما یشا جن چاہیے جنو چاہیے کچھ بھی نہ چل رہا سر آن کا دعوی ہے آنا رب کو مل آولاد کوئی نہیں اللہ سب تو بڑا رب بنیا ہے نہ کوئی اولاد نہیں موسیٰ علیہ السلام مجھے پکڑ کے ہے کہ حضرت آسیہ نے یہ کہا سی نا لا تخت لو ہو آسا خو د کنا سونا بچہ ہے بکسا کھولیا کہ ایک خوبصورت بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. نبی بننا ہو کہ پھر خوبصورت نہ ہوگی اور کوئی نبی جا پہنتا ہوتا پنجابی نبی پہنگا سی غلام احمد کادیا نہیں ابول آزاد نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی نے کہ نبوبت کا دعوی کرن تو پہلو مردے نے دعوی نہیں جی اے اے دوستان سن بڑے دوست ہوں سم گاہے میں اس ویل سات یا آٹھ سال میری عمر تھی ایک دن میں ضد کی ابا جی میں بھی آج نال ضرور جاگا میں چاچے نلنا بتھیرا سمجھایا باپ نے اد نے کہ میں نہ چلیا کہ میں ضرور جانا لے یہ واقعہ ہے نبومبت کا دعویٰ کر دن تو بعد جس ویلے باپ نال لے گیا دوست ایک دوسرے نلے گلا شروع کر انہوں نے کہ ابول کلام آزاد آدمی میں خاموشی نال بیٹھا رہا سنتا رہا کچھ دیر تو بعد مرزا مردا مینو بیٹا توں بھی کوئی گل بات کر تو تو چھپ کر کے بیٹھے ہیں جدہ آیا ہے میں جی، جی اندر سے کوئی کوئی بات کی موسا والے اسلام دیکھ کے نا اب نوزائیں بچہ ہے ایک دو دن دے بچے حضرت آسیہ لگی کہنا خوبصورت بچہ ہے لا قتل نہ کرایا مروا نہ دیا گئے بچے قتل کروا رہے حضرت آسیہ کی زبان جو الفاظ نکلے گا اللہ نے لفظ کی لاج رکھ لی فرمانیا نے آسان ہو سکتا ہے یہ اللہ سان کو فائدہ ہی پہنچا رہے واق اللہ تعالی نے حضرت آسیہ نو کہ ساری روئے زمین بہت خرچ کر دی جائے کسی نے وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا اللہ نے ایمان نصیب کر دیتا آسیہ جہنم تو بچا لیا اللہ جنت اندر پہنچا دیا اور ایسا ایمان نصیب کیتا ہے حضرت آسیہ نو؟ اللہ اللہ قرآن اندر اللہ نے آسیہ کا ذکر کر کے انہوں ایمان دی ایک چلکی سانو دکھائی ہے اس جس جسم اندر نیخا لگائی جا رہی ہیں زندہ جسم اندر نیکاں بڑے بڑے ظالم لوگ گزرے آج بھی ظلم بڑے ہو رہے ہیں لیکن سابقہ ادوار اندر بھی ظلم کوئی کٹ نہیں کیتے گئے میخیں لگائیوں وہ فرعون ذل اوتاد اللہ نے قرآن اندر بتایا میخاں والا فرعون حضرت آسیہ دے زندہ جسم اندر کیل گڈے گئے میخاں لگائی گئے جس وجہ لے اس لوک ہو رہا ہے کہ یہ محسوس کیتا جا رہا ہے کہ ہن موت قریب آ رہی ہے کہ آسیہ دا ایمان دیکھو آسمان دی طرف نگاہ اٹھا کے اپنے رب نو پکار کے آسیہ کی تندی ہے اللہ ہوں مینو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا تو میرے رخصت وقت قریب آ رہا ہے محلہ اندر ہوں میرا دل نہیں لگتا میں تیرے پاس پہنچ رہی ہوں ان قریب اللہ میرے اتھے پہنچن تو پہلے پہلے ہوں جنت اندر میرا محل تیار کر دیں اور سچ مچ اللہ نے محل بنا دیتا جنت لَا تَقْتُلُوهُ أَسَاءً يَنفَعَنَا تو بات ہو رہی تھی یہ اللہ کے قبضے اور اختیار اندر ہے بات کہ وہ کسی بیٹیاں دے کسی بیٹے دے کسی ملا کے دے کسی کچھ بھی نہ دے علاج سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم لیکن یہ خیال کرنا کہ اے دوائی اے کام کر جائے گی اے سرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوائی جس ویل کوئی بندہ استعمال کر دا ہے تو وہ اللہ کے سامنے سجدے پی دی دوائی پوچھ دیئے اللہ میں اپنا اثر دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا ہے جے اجازت ملتی ہے دوائی اثر دکھا دیے جے اجازت نہیں ملتی تو وہ دوائی اثر نہیں دکھا دی حکم تے اللہ کا ہی چلتا ہوا ہے دعا کرنا بھی سنت دعا کرنا بھی سنت علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے دستے رہے صحابہ رضوان اللہ علیہ طب نبوی ایوٹیاں اینی اینی کتابیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے نسخے دسے ہوئے ہیں صحابہ نہ صرف روحانی صحابی آئے آ کے ارض کی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا موشن لگے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا شہد دیو چلا گیا جا کے شہد استعمال کرایا تو گل اگے نالو بھی ود گئی دوڑتا آیا آ کے کہیں لگا جی وہ تو معاملہ اور خراب ہو گیا آپ نے فرمایا ان شہد دیو دو چلا گیا جا کے شہد استعمال کرایا اور گڑبڑ ہو گئی پھر آیا آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا شہد دیو جس ویل پھر شہد استعمال کرایا تھوڑی دیر بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا آیا آ کے کہنے لگا جی ہوں بھائی کی طبیعت سنبھل گئی ہے ٹھیک ہے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا پیٹ جھوٹ بول رہا تھی. اللہ نے قرآن شفا شہد اندر شفا رکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسخے بھی تجویز فرما دے رہے دوائیاں دس دے رہے دوائی کرنا علاج کرنا سنت ہے دعا کرنا بھی مسنون ہے قرآن اندر بیشتر دعا اللہ نے سامنے اور بیان فرمائیاں اولاد دے سلسلے اندر ہی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم دے پاس گئے دے, دے کمرے اندر اتنے جا کے جس ویلے دیکھیا بابا جا دہا زکاری حضرت مریم علیہ السلام دے پاس مختلف قسم دے او پھل کھان پی وہ چیزاں پہ جنہ کا موسم ہی نہیں کو پڑے ہوئے ہوا من اند اللہ حضرت مریم فرما دی اے میرے اللہ نے میرے واسطے بھیجے شک موسم نہیں لیکن اللہ کے سب کچھ کر سکتا ہے ہر چیز سے قادر ہے اے میرے اللہ نے میرے راستے سارا کچھ حضرت زکریہ علیہ السلام دے کر، او اولاد کوئی نہیں تھی۔ مریم دی بات سن کے تے دل اندر خیال آیا کہ جے اللہ موسم دے بغیر مریم نو پھل دے سکتا ہے تے زکریہ تینوں اس امر اندر اللہ اولاد نہیں دے سکتا قرآن دی الفاظ دے الفاظ نے ایک قصہ چل رہا ہے یہ معاملہ ہو رہے ہونا لے کا ہیں کھڑے ہیں اپنے رب نو بلایا ز کریا نے کی کیا رب دے کا دعا تے قبول کرنا علاج بھی سنت دعا بھی سنت دعا بھی سنت یہ اگر کچھ اور کیتا جائے تے او سارا شرک اور کفر ہو جائے گا بہرحال بات کسی اور طرف نہ چل پائے سا موضوع چل رہا سی کہ حضرت موسا علیہ السلام سن کے سارا باتاں دیکھ کے وہ ساری تکلیف اندر او خود بھی مبتلا انبیاء ہوا وقت آنا ہے کہ انہوں نے بھی کہنا رب سل رب سل رب نفسی رب نفسی اللہ میں بچ جا اللہ میری جان چٹ جائے اللہ میمو اس تکلیف تو نجات مل جائے حالانکہ امدیا کے رام والے اپنی نجات دے بارے اندر شبہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ میرے بندیا جہنم تو بچاؤ جا کے انہوں نے ایسا طریقہ سکھاؤ کہ وہ عذاب تو بچ سک لیکن یہ باوجود اے قبرائے ہوئے اور اے پریشان ہونگے ایک حدیث اندر ہے کہ آدھے کول بھی لوگ جان گے کہ ساری چل کے سفارش کرو یہ کہے گا کہ کسی ہور کو چلے جاؤ میں نہیں جا سکتا نال نال یہ الفاظ بھی کہے گا کہ جنہ اللہ اج غصے اندر میں اے کبھی غصے اندر اللہ نو نہیں دے موسا علیہ السلام کہن گے کہ میرے کو تو ایک بندہ قتل ہو گیا بندہ ماریا گیا دا اللہ نے, ارادہ نہیں فرمایا. شیطان نے غصہ دلا دچانک یہ کم ہو گیا اللہ نے مافی دے دی نیت نہیں ارادہ نہیں لیکن وہ یہ بیان کر کے لوگان دے سامنے آدم علیہ اسلام کی اولاد دے سامنے فرمان گے کہ تو ان پتا نہیں میرے کو بندہ مر گیا سی تے میں اللہ, دے سامنے کہ اللہ کے سامنے کس طرح جا سکتا کہڑا منہ لے کے اللہ سفارش کرنا میں نہیں جا سکتا کسی ہوجیب کیسیت ہوگی جب ایڈیاں ایڈیاں شخصیتاں جواب دے دیں. کہ کسی ہو چلے جاؤ کسی نو جا کے کب ہو, میں نہیں جا سکتا میں یہ کام نہیں کر سکتا میری ہمت <سؤال> اور جرت نہیں <سؤال> <محنو سؤال> <جرت محنو سؤال> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک عرصہ گزر جائے گا لوگوں سے تکلیف اندر مصیبت اندر مبتلا نے پھر اکٹھے ہو کے مشورہ کر گئے کہ ہوں کی کیا جائے آخر رائے یہ متفقہ ہوئے گی کہ ہن حضرت عیسی علیہ السلام کو چل اونا بھی بڑی شان ہے اللہ دیہ ہاں. عسا اللہ نے روح اللہ کا لقب دلما کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ایسان روح عسا روہ بڑا مقام ہے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی ایک نشانی عیسا بنا کے بھیجا جس ویلے حضرت مریم علیہ السلام اے کچھ خبری سنائی گئی نا اللہ تو انو ایک بیٹا عطا کرے گا تو ہاں نیک اولاد ہوئے گی انہوں نے حیرانگی کا اظہار کی کہ لم یم, یم سس نی بادشاہ رو آگو بگئی جان یہ کہ میری شادی نہیں ہوئی جسے مرد نے مینو ہاتھ تک نہیں لگایا چھویا تک نہیں میں کوئی بد کردار اولاد والے حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے فرمایا کالا تزال مریم تیریا ساری گلان جو کچھ کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہی رب کے ہوگا لیکن تیرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کام سے میں کرنا ہے اور میرے واسطے یہ کچھ مشکل نہیں اللہ واسطے کوئی چیز مشکل نہیں جنہوں لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں ہوٹلیاں کتاباں لکھ دیتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فلاں شخص سی یوسف نامی وہ نوا بالک س پتہ نہیں ایسے لوگوں کو تکلیف کی پہنچی جب اللہ فرما رہے کہ یہ کام میرے واسطے آسان ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر منطقی جواب دیا ہوا اللہ نے فرمایا ان نہ مسالا عیسا کا آدم تو عیسیٰ دے بغیر باپ دے پیدا ہو بڑی حیرانگی اور تاجب ہو رہا ہے عیسا کا باپ کوئی سی اصل آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ دو تو بغیر بنا لیا تے عیسا ایک تو بغیر بنانا کیڑا مشکل آدم کی تو ماں بھی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حصر انہوں دا مقام اور مرتبہ جڑا ہے وہ دس دس کے وہ بیان کر کر کے اللہ ہاں جی ان دی عزت انہوں دا ادب و احترام ہے وہ بیان کر کے کہ آدم علیہ السلام دی اولاد جنہر ابھی بھی شامل ہوا گے یہ کسی قوم نل گزریا ہوا واقعہ نے ابھی بھی شامل ہونا ہی دی شان بیان کر کے وہاں احساس دلا کے کہ دیکھو اللہ نے تو اٹھے تک تین کرم کیتا ہے کن رحمت اپنی فرمائی ہے حضرت تھی چلو, چلو چل کے اللہ کی بار کا اندر ساری سفارش کر دوں سارے واسطے کچھ کہہ دیو اللہ ایس تکلیف تو سا نجات سانچ ایسا اسلام فرمان گے اچھا پتہ نہیں کہ میری ماں لوگا نے خدا کا شریک بنا لیا اچھ ایسے مشرق اور تاخیر موجود نے اور اج تو پہلے بھی رہ دا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی رب ہے, مریم بھی تصلیس پہ قائل خدا بھی خدا ہے مریم بھی خدا ہے عیسیٰ بھی خدا ہے نو زب اللہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا جہاں نے اللہ جو ایک بنا لیا ہے وہ کافر ہو گئے انہوں نے بہت بڑا کفر کیا حضرت عیسا علیہ اسلام فرمان کے تو ان پتا تک مینو تو میری ماں اللہ کا شریک بنایا لوگ اللہ نے کفر کیا کسی نے اللہ کا بیٹا بنا لیا عیسا علیہ السلام نو رب اللہ کو نے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ مریم خدا کی بیوی ہے نو زب اللہ جسے انسان نکاح نہیں ہوا اللہ کا نکاح اللہ نے فرمایا خدا کوئی بینی نہیں اللہ کوئی زوجہ نہیں وہ بہو لا شریک ہے جیسا کوئی تہن مل ہی نہیں سکتا وہ ہر اتار نل اپنی مثال آپ ہے حالانکہ انہوں اندر عیسیٰ علیہ السلام کا کی قصور ہے یہ سارا کچھ لوگاں کیتا ہے لیکن فرمان گئے کہ, کہ بیٹا بنایا لوگا نے رب دا شریک بنایا لوگ جواب دے دیں گے لفت ہونا کا کسی نہیں اللہ کو سفارش کر لا اور ایک مقام ایسا بھی آوے گا کہ ایک پاس سارے عیسائی اپنے آپ اور اکٹھے کر لے جانگے جمع کر لے جانگے اور ایک پاس حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نو کھڑا کر کے اللہ فرمانگے کروڑ ارباں کی تعداد اندر اپنے آپ نام نل منسوب کرن والے لوگ کھڑے نے اپنے آپ عیسائی کہلان والے کھڑے ہیں جنا تو علاحو نو انہیں کہ مینو تو میری ماں نال خدا بنا لو الاح بنا لو تو کیا؟ یہ سوال ہوئے گا جی حضرت عیسا علیہ السلام دے روئے روئیں حالانکہ اللہ نسنا شروع ہو جائے گا پسینے کی طرف کی فرمان گے اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تین پیغام دا ہوگا او بات میں انہوں نہ کہی ہوگا اپنے کو کرنا انہوں شروع کر اِن قلتو قلتو فقد جے میں اپنی زبان کوئی ایسی انہوں کہی ہے کہ اللہ تن لیے تو, زبان تو سن کائیے جی میرے دل اندر بھی کبھی ایسا خیال اور وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ تو کو بھی جان لیکن فرمان کہ مینو شرم آ گئی ہے نے میم خدا دا بیٹا بنایا خدا دا شریق بنایا میری ماں دا شریف بنایا میں کس طرح جا کے تاری سفارش میں نہیں جا سکتا از حبو ادا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویل ایسا علیہ السلام بھی جواب کر دیں گے لوگ اتو بھی مایوس ہو کے واپس لوٹ رہے ہوں گے پھر سوچنا شروع کرے کہ سوچ دیا کی سوچتے, ہیں سوچتے ہیں فرمایا میرا نام سامنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو و امی و روح مشورہ یہ گا کہ ہوں گئی ہے چلیے. فرمایا تلاش کرتے کرتے میرے کو پہنچ گئے جس ویلے میرے کو پہنچ گئے آ کے مینو یہ بات کہ تے میں نہ آدم والا جواب گا نہ نوح والا جواب گا نہ ابراہیم والا نہ موسا والا نہ عیسا والا علیہ ارے میں بات سن کے اطمینان اور تسلی گا کہ تسی فکر نہ کرو میں اللہ باہر کا اندر سفار دفارش کر میں تاریخی گزارش پیش کر ابھی تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے سانو نبی کیڑا دتا ہے چلو اللہ علیہ میں اپنے اللہ کی حم اور تاریخ بیان کر گا اور میرے دل اندر نئے نئے الفاظ نو نو کلمات اپنی تاریخی اللہ کی تاریخ طرف یا محمد اللہ علیہ وسلم. اے میرے حبیب محمد اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھایا سجنے چ اللہ جس میں سجدے چوں اپنا سر اٹھاواں گا تصویر بہن کردہ کردیا تاریف بیان کردہ کردہ پھر اللہ میرے تو میں الہ دیار کا گا اللہ او بات پوری کردہ چلا جائے گا. سفارش کردہ گا اللہ تین دفعہ سجنے پہ جاگا اللہ پھر فرمانگے اٹھو سر مبارک اٹھاؤ منگو جو کچھ منگنا چاہے کرو سفارش بھی کرنے چاہیے تین دفعہ اللہ اپنے حبیب نو اللہ علیہ وسلم شہاد نصیب فرما گے کہ انہوں کی سفارش قبول کر کے اللہ اپنے بندے معاف کرنے چلے جانا یاد ہوئے گا کچھ عرصہ پہلے یہ حدیث بیان کی تھی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی انعت کہ اللہ نے ہر نبی نل یہ وعدہ کیا کہ ایک دعا جو مرضی یہ منگ لے میں قبول کر لا فرمایا سارے علیہ السلام تک سب نے عیسی اپنی اپنی وہ دعا منگ لی لیکن میں, اپنی دعا قیامت سے مؤخر کر دیتا میں قیامت والے دن منگا اور اللہ نے قرآن اشارہ تن فرما دیتا والا سعودی کا رفو کا پتہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ایچ دیا گے اچھا کچھ دیا گے انعامات کرا گے پتا ہوگا آپ راضی ہو جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے فرمایا میں اپنے راضی اور خوش ہونے کا اعلان ہی ادو کروں گا قیامت والے دن جدو میری ساری امت چند اندر پہنچیا ادو کہ اللہ ہوا کب ہو آؤ امت ہی بن جائیے آؤ مستحق اپنے آپ بنا لیں گے سفارش اور کوشش او کر رہا ہے کہ حضور میری سفارش فرما دین اور او دے تو بڑا بد بخت اور بد نصیب کوئی نہیں جہاں اے سوچی بیٹھا کہ دیکھی جائے گی جدو اتنے جا کوئی نہ کوئی بہانا بن ہی جائے گا شیزان نے دوسری مجلس اندر کیتی جائے گی کہ سفارش توفی قدا فرما دے کئی دوست بزرگ کی طرف بیمار صحت کی دی دعا دیا کئی درخواست نے اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں صحت کاندلا ہاجلا ادا کرنا ہے نماز خلوص دل دعا کرنا دوستوں نے مسائل دریافت کیتے نے ایک مسئلہ تو یہ پوچھا ہے کہ کیا کسی مشرق واسطے ہدایت کی دعا کیتی جا سکتی ہے دی زندگی تک وہ سب تو بہتر سلوک ہی اے ہے کہ او دی ہدایت کی دعا کی اللہ ان ہدایت اللہ نے فرما دیتا ہے کہ دشرق ہی نہیں کرنا مہا نہ فرمایا نہ میں اپنے نبی نو یہ نہ کسی ہوماندار نجازت دینا کہ وہ کسی مشرق واسطے میرے کو بخشش کی دعا کرے پا مشرق وہاں کن قریبی کیوں نہ ہو باپ ہوے ماں ہوئے بیٹا ہو کوئی ہوئی اگر وہ شرک سے مر گیا ہے کہ اللہ نے وہ بخشش کی دعا کی اجازت نہیں دیتی لیکن زندگی اندر ہدایت دعا کی دعا کیتی جا سکی کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ عام طور پر ایک مثل مشہور ہے کہ ماں نے اپنی بتی تارا معاف کر دی کوئی شری حیثیت بھی ہے یا نہیں نال نال کوئی شری حیثیت نہیں لیکن ماں کا حق وہ اللہ نے بہت زیادہ رکھا ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچیا کہ من ہواس نے رسول, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہتر سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے میم کھڑے سب تو زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا امو کا تیری ماں انہ سما من فرمایا امو کا تیری ماں تیسری مرتبہ پھر پوچھ رہے اس بعد کون پھر فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ پوچھیا تو پھر فرمایا ابو کا تیرا با یہ دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ماں دا کنا درجہ اور کنا حق رکھا ہے اللہ نے اس واسطے پوری عزت ادب احترام طرح فرماندہ کرنی چاہیے تا وقت ہے کہ وہ اللہ سے اللہ کے رسول کی نافرمانی دا کوئی کام نہ کر سکے اس نے یہ پوچھا ہے کہ رستے چون یا کسی جگہ تو کوئی چیز ملے او دا استعمال کی کرنا چاہیے پہلی بات تو اے ہے اگر اسلامی ملک ہوئے مسلمانوں کا معاشرہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ ہے کہ کسی بھی ڈگی پی چیز چکو ہی وہ اتے ہی پی رہے تاکہ جی چیز گم ہوئی ہے وہ تلاش کردہ کردہ آوے جس رستے تو وہ گزریا ہے اس کو وہ چیز وہی اسی طرح ہی مل جائے لیکن اے تے خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا سارے معاشرے اندر تے ایسا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا اگر کسی نو مل جاتی کوئی چیز تے پھر او دے تے ذمہ داری بڑی عائد ہوگی فرمایا ایک سال تک اس چیز دا اعلان کرے او دے مالک نو تلاش کرن واسطے تے او دے تک وہ پہنچاؤ واسطے جے اعلان کرن دے باوجود او دا مالک نہیں ملیا تے پھر ہوں وہ چیز نیت نال اللہ اندر صدقہ و خیرات کر دے کہ یا اللہ طریقے کار ہے بہتر سے سب تو یہ کہ وہ چیز چکی ہی نہ چاہیے حدیث کتاباں باب بنیا گیا باب ال دگی پی چیز کے بارے اندر اللہ کے رسول کا ارشاد اور فرمان صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ پوچھیے کہ اگر زیادہ دفعہ دروشریف پڑھنا ہو پھر کیا اللہ محمد ہی کافی ہے یا پورا دروشریف پڑھا جائے سب تو افضل اور بہترین دروز دروج ابراہیمی ہے نماز والا درود اگر مختصر پڑھنا مقصود ہوگا تو پھر حدیث اللہ سان تو بچا لو جیڑے لوگوں نے بنائے بناوٹی من کڑ او زیادہ رواج پا رہے ہیں ایک دن آئے کہنے لگے جی یہ جاود تنجینا ہے یہ بھی کن کلیلت ہے میں کہ یہ جی پی سکیاں ملنا وہ بڑا حیران ہوا کوئی نوٹ جالی لے کے لگا فری کہ پوچھتا پری ای کن کا لے لو گے تو انہوں پولیس پڑ کے لے جا گی نا یا تو وہاں کر لے گا سیلر دے دیں یہ جالی جڑے گرود نے یہاں کی وجہ قیامت دیتے ہیں جتیاں بچنیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرمانیا نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا من احدث فی امرنا لئیس من ہو ردن کہ جن نے سفی دین اندر کوئی ایسی چیز بنا لی جیسے موت نہیں لگی ہوئی رقد جس ویل او قیامت دے دن لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے گا نا اللہ نے وہ چیز منہ سے مار دین کہ یاد ہے جا تئیں یہ میرا حکم نہیں میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں جتوں لے خود کو چلا جائے وہ موت بچے تو اللہ سالو صحیح سانو پڑھنے کی بڑی فضیلت آخری ہے آخری بات یہ ہے بے حمد اللہ ہر جنے اُسی اللہ کی رضا واسطے وہ راہ اندر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنے ہیں آج بھی ایک بزرگ ضلع مظفر گڑھ تو مسجد تعاون واسطے تشریف لے آئے ہیں اس مسجد اندر بجلی کوئی نہیں جی اجے تک لگوا نہیں سکے پیسے کوئی نہیں اے تھوڑی دیر واسطے بجلی بند ہوئی ہے کہ سارا کی حال ہوا ہے بجلی کوئی نہیں کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ اسے سپیکر بھی کوئی نہیں تو اس سلسلے اندر تعاون فرماؤ اللہ قبول دے اور توفیق دی رکھے نیک کما اندر تعاون ا اِنَّ